مسنون علاج اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر سنت اور ہر نعمت نصیب فرمائے اور کسی سنت اور نعمت سے محروم نہ فرمائے یاد رکھیں ہر سنت بڑی نعمت ہے حد خوشبودار نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت الحجامہ ہے الحجامہ ایک علاج ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی نفسیاتی بھی اور قلبی بھی یہ وہ مبارک علاج ہے جو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا بار بار کروایا اسے پسند فرمایا اپنے صحابہ کرام کو اس کا حکم فرمایا اپنی امت کو اس کی ترغیب دی اور خود اس علاج کے فوائد کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ ما آتا کمر رسول فخو ہو ماناکمان ہُو ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج کے طور پر الحجامہ عطا فرمایا اور بالکل واضح فرما دیا کہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ اس علاج میں برکت ہے اور یہ بھی کہ یہ علاج انسان کو زیادہ عقل مند بناتا ہے اس کی عقل کو بڑھاتا ہے ظاہر بات ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اشاد فرماتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جی ہاں وہی ہے الٰی وماً اللہ اسی لیے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ طب نبوی عام طب نہیں ہوتی بلکہ یہ طب قطعی اور طب الٰہی ہوتی ہے